من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم أدو مبين وأن گرا تم صدق سدا مولانا العظیم ہر قسم دندو تنا تاریخ تنجیب تقدیس اس مالک الملک رب العزت الرعزت لا شریک نلائق ہے کہ جس کی عبادت ہی دراصل عبادت ہے اور جس کی عبادت کر کے ہی ایک انسان دنیا اور آخرت اندر کامیابی اور فلاح و فوز میں ہمکنار ہو سکتا ہے یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے ہی علیہ السلام اللہ کے بندیاں دسی تاکیب کی تھی اور خود اپنا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ عبادت صرف اللہ کی, کی جائے جان رَبُّكَ اللہ کا إِلَّا الا اللہ, اللہ فرما اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھے پروردگار نے ایک فیصلہ فرما دیتا ہے اور اللہ کا فیصلہ حتمی اور آخری فیصلہ ہے اللہ تو بڑی عدالت کوئی عدالت نہیں اللہ کے فیصلے کے خلاف کسی اپیل نہیں کیتی جا سکتی اللہ کے فیصلے کسی جگہ سے چیلنج نہیں کیتا جا سکتا وقضا ربکا تو عدی رب نے ایک فیصلہ فرما دلہ کا اللہ, اللہ کہ عبادت کیتی جائے وہی کی جائے اور کسے کی اور اے اس دنیا تو رخصت ہوں سوال ہو جانا ہے دی روشنی اندر سارا حساب کتاب ہونا ہے کہ کدا بندہ بن کے آیا ہے کدی عبادت کر کے آیا ہے اس لائق اور اس قابل کنو سمجھتا رہا ہے کہ وہی عبادت کی دی جائے قیامت دا دن بھی اسی بات دا سوال کردی ہیں گزرنے زندگی دے مختلف مراحل اندر اللہ کی بندگی اور وہ او عبادت دے جڑے موقع آ رہے ہیں متعلق ہی پوچھا جانا ہے سا سبق اس مقام پہ پہنچیا پہنچیاسی اگرچہ باز دوست یہ نے کہ قیامت کا موضوع بڑا لمبا ہو گیا ہے کئی جمے اسی موضوع پہ بات ہو رہی ہے یہ موضوع اہم ہی اتنا ہے کہ ساری زندگی یہ نہیں بارے اندر گفتگو ہونی چاہیے کیونکہ یہی وہ بات ہے جیڑی ابھی سارے بھولے ہوئے بادشاہ اگر قیامت یاد ہوے تو پھر کوئی ہور نصیحت کرن دی ضرورت ہی باقی نہیں رہے قیامت نو نل کے ہی اے سارا تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں اے بے عملی بد عملی بے راہ روی جو کچھ بھی یہ نام رکھ لو اے سارا کچھ اسی واسطے ہے کہ ابھی قیامت نل گزشتہ چنے بات ہو رہی تھی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین مرحلے قیامت دن ایسے ہونے میں کسے نے بھی کسے یاد نہیں رکھتا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علیہ نے ارض کی تھی اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کسے نے یاد نہیں رکھو گے فرمایا والا آنا یا آ ایشا آئسا میں بھی ان مرحلے اندر کسی یاد نہیں رکھا مزید وضاحت کروائی ولی س لانا اللہ صلی اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سانو بھی یاد نہیں رکھو گے فرمایا والا لقم یا آ ایشا آئسا میں تنوع بھی یاد نہیں رکھا اور نا تو دو مرحلے اختصار بیان ہو چکے ہیں کہ ایک دے او وقت ہوے گا ونازع الموازین القسط لیم یوم القیامہ جنو اللہ نے انا لقد نل بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک عدل اور انصاف کا ترازو قائم ਕੀਤਾ جائے گا نیکیاں اور برائیاں تولن واسطے ایک کنڈا لگایا جائے گا جڑا بڑا ہی حتاق ہوے گا فمئی عمل مستال ازر رتن خی رین یارہ ومئی یا امل مستال ایک رائی دے دانے دے برابر نیکی ہوگی تو وہ بھی ظاہر ہو جائے گی اور ایک رائی دے دانے کے برابر برائی اور گنا ہوا تو بھی ظاہر ہو جائے گی عدل اور انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا بس ایسے بدکسمت اور بد نصیب لوگ ہوں گے جنہ بارے اندر قرآن مجید اندر اللہ فرمانے نے فلا نی مہم یو ملکیا مت وزنا انمل تولن کی ضرورت ہی نہیں پے گی نیکی کوئی ہونی ہی نہیں فلا نی مہم یو ملکیا مت وزنا وزن کی ضرورت ادو کی نا جب دو چیزاں ہون ایک پاسے کوئی جنس ہوگی دوسرے پاسے کوئی بٹے ہون نیکیاں ہون برائیاں ہون فرمایا او ایسے بدنسیب ہون گے کہ وہ برائیاں بریا ہی برائی ہونگیاں نیکی کوئی ہوے گی انہوں کے آمال کے وزن دی ضرورت ہی نہیں پی نوزہ ہے ایسا بھی ایک خوش نصیب بیان فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہ حد نگاہ تک جتھو تک نظر پہنچتی ہو اپنے گنا چہر تہری لگے ہوئے نظر آ رہے ہوں. آج تو نہ کوئی نیکی نظر آ ہے نہ کوئی گناہ نظر آ ہے قیامت دے دن باقاعدہ طور پہ نیکی دا بھی ایک وجود ہوئے گا نیکی دا ایک جسم ہوئے گا. گناہ دا گنا وجود اور جسم ہوئے گا آدمی دیکھ سکے گا فرق کر سکے گا کہ اے نیکیاں نے اے گناہ بے. فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ایسا شخص گا جتوں تک نظر پہنچتی گی گناہ ہی گناہ جمع ہوں گے تیر لگے ہوئے ہوں گے. امبار لگے ہوئے ہو جس ویلے وہ او باری آوے گی وہ او مال تولے جان لگنگے تے دیکھن والے بھی تے او خود بھی یہ محسوس کرے گا کہ میرا کی بننا ہے میرے تے برائیاں گنا میرے نا اینیاں نے کہ جتوں تک نگاہ پہنچتی تک بار لگے ہو فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ حکم ہوئے گا کہ یہ گناہ چک چک کے ایک پلڑے اندر رکھی جاؤ جس ویسے گنا سارے اس پلڑے اندر رکھ دیتے جان گے ایک لفافہ لفظ حدیث لپے ہوئی کاغذے رکھ دیا جائے گا وہ خود بھی اور دیکھن والے بھی سارے حیران رہ جان گے کہ برائیاں کا پلڑا اتنے اٹھ ات گیا ہے اور وہ او لفافہ جہا سر چھوٹا جا روکا جا لے کے رکھا گیا ہے وہ پلڑا باری ہو گیا جس ویل یہ مندر سامنے آئے گا پھر یہ تجسس گا ہر ایک کی یہ آرزو اور یہ خاص گی کہ یہ لفافہ رکا جڑا کاغذ رکھا گیا چھوٹا جیا اور اینا وزنی ثابت سابت کی ہے یہ ہے کی لکھیا ہوا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویل وہ کھولیا جائے گا لوگوں کے سامنے پڑھیا جائے گا کہ وہ کل کلمہ شہادت لکھیا لکھا ہوا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا, لا و اشہدو ان محمدن عبدہو ان خلوص ایسے موقع پڑھ لیا اللہ تعالی نے سارے گنا وہ مقابلے اندر ہلکے بنا دیتے ہیں اور کلمہ سب تو پاری دکھایا محدثین نے یہ وجہ بیان کی تھی. کہ دی اندر اللہ آ گیا ہے. اللہ الہ تلاش کرتے آزم دسو جی ہوگی ہے اس میں آزم دے معنی نے سب تو بڑا نام کہ اللہ تو بڑا نام ہوا ہو سکتا وہ نام اس رخ کے اندر موجود ہو گیا اللہ فرمایا جس وی مال تولے جان گے جی امل تل رہے ہوئے خیال بھی نہیں آنا چیزوں جن نہ ہو گیا کہ میرے عمل جڑے نے او نیکیاں کا پلڑا پاری ہو گیا اور گناہ وہاں پلڑا ہلکا دوسرا موقع دسیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویل آ تقسیم نام گا ہو ٹکٹ ملے گا قرآن مجید اندر جگہ جگہ سے اللہ نے وہ ذکر فرمایا اور دسیا کہ اللہ نے نیک بندے جنتی بندے انہوں دائیں ہاتھ اندر جہنمی لوگ جہے ہونگے انہوں بائیں ہاتھ اندر ٹکٹ دیتا جائے گا تاریف بیان سجے ہاتھ اندر جنہ آمال نامے ملنے ماں اصحابل یمی اور سجے ہاتھ والے کی کیا بات ہے اللہ فرمان اعمال مالام ملن لگ گئے ٹکٹ ملن لگے اس ویلے کسی شخص نے کسی نو یاد نہیں رکھنا تا وقت سے کہ مالناما اندر ہاتھ اللہ سان بھی اپنے ایسے بندیا اندر شامل فرما لسہ سورہ واقعہ فرمایا جہے بدنسیب خبر جنہوں اندازہ ہی نہیں کیتا جا سکتا بڑے بد نصیب ہے انگے, کہ دا کوئی حساب ہی نہیں انہوں نے و بھی بدبودار ہوا اندھیرا اور جہنم کی اگ یہ ٹھکانا جنوں دائیں ہاتھ اندر نامے اعمال لے گا وہ خوشین لوگوں کو دکھائے گا کہے گا آؤ پڑو آؤ مگر ابو کتاب یا میرا نام اعمال پڑھ کے دیکھ انی زانن تو انی ملاقات حساب یا میں دنیا تے ای خیال سی منو یقین سی میرا ایمان سی کہ میرا حساب ہونا ہے میں اپنا حساب اللہ نل بے باق رکھا اپنا حساب پاک صاف رکھا بائیں ہاتھ اندر جس بدنصیب نو نام یا مال ملے گا وہ چیخ کا ہوا چلانا ہوا کہے گا یا لائی صحا کا اے افسوس یہ وقت میرے سے نہ آڑی مینو دیکھنی نصیب نے میں, میں اس سے تیرا قبر اندر ہی لے کے آ رہا بے شکل ٹکٹ بائیں گیا. باللہ گیا. اور تیسرا موقع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جہنم تو گزرن کا موقع ہے جس ویل پلس رات تو گزرنا پائے گا چند جنہیں پہلے عرض کیتی تھی کہ اللہ وحدہو لا شریف اپنے کچھ بندیاں واسطے ہر مشکل اور تکلیف دہ منظر ہوں ایسا بنا دین کہ انہوں نے احساس بھی نہیں ہوئے گا فرمایا جہنم پل تو گزر کا جس ویل ایلان ہوئے گا فرشتے چلان گے لوگوں کے کہ چلو جہنم پل تو گزرنا ہے تسی اللہ دے بعد ایسے نیک بندے ہوں گے کہ او اس اعلان تو بعد گے اللہ او پل کتے جے تو گزر کے اگے جانا ہے اللہ فرمان کے اے میرے بند ہو تو عبور کر چکے ہو میں تمہیں پتہ ہی نہیں چلیں حالانکہ او پل زمین تو آسمان یہ مختلف مرحلے ہیں وہ دن کیونکہ ہزار سال لمبا دن ہے کبھی کوئی منظر سامنے ا رہا ہو گا کوئی منظر سامنے ا رہا ہے یہ تین بڑے ہی خوفناک اور خطرناک بیان فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکل امرئ منہم یوم اذ شان یغنی اللہ فرمانے نے کہ ہر شخص اپنے بارے اندر ہی سوچ سوچ کے اتنا پریشان ہو چکا ہو گا کہ کسی کا خیال بھی دلن نہیں آیا مختلف جماعتوں اور مختلف گروہوں اندر لوگ بٹے ہوئے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ مارے مارے پھرتے ہوں گے کہ ہوں کی کریے کیونکہ اس دن کوئی سایہ نہیں زمین نہیں آسمان نہیں مکان نہیں پہاڑ نہیں درخت نہیں کوئی کوٹ نہیں کچھ نہیں سارا کچھ ختم ہو چکا ہوئے گا ایک نیا سلسلہ اللہ نے جاری فرمانا ہے کوئی سایہ نہیں حاصل کر سکے گا اور ہر شخص اپنے اپنے گنا مطابق پسینے اندر شرابور گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہون گے انہوں نے ٹخنیا تک پسینا گا پیر پسینے اندر ڈبے ہوئے گے بعض لوگ ایسے ہونگے کہ انہوں نے گھٹنے تک پسینہ پسینا گا اپنے پسینے گئے کمر تک پسینا باز کے کنجیا تک اور بعض فرمایا اپنے پسینے اندر گوتے کھا رہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات قسم دے ایسے خوش نصیب بندے بیان کیتے جنہوں کو قیامت دے دن اللہ نے سایہ مہیا کر دیا سخت گرمی کا موسم ہوئے حسین نے چل رہے ہوں تے دور کتے کوئی درخت یا کوئی اوٹ یا کوئی سایہ دن والی چیز نظر آ جائے تو آدمی تھوڑا جہا حوصلہ ہو جا کہ وہ سم نے ہے کچھ میں پہنچ پہنچا فرمایا ست اللہ اللہ قسم دے خوش نصیب لوگ گے جنہوں اللہ, اللہ, اللہ قیامت ذلہ جس دن ارش نے سایے تو علاوہ کسی اور چیز کا سایا نہیں ہوئے گا کوئی چیز ہی نہیں ہوگی سایہ کدا ہو سب آدھن سب قسم دے گا اگر زیادہ نہیں کہ اللہ سا اندر ایک ہی ایسی خوبی پیدا کر دے جی وجہ نال اللہ نے اپنے ارش کا سایا ادا فرمایا سب قسم کے لوگ بیان فرمایا سب تو پہلے نمبر سے فرمایا امام عادل کوئی صاحب اقتدار صاحب اختیار جہدے قبضے اندر جہے ہاتھ اندر معاملات ہون لوگ آتے وہ جتنے بھی ہے ہر ایک نال او اگر عدل اور انصاف کرتا او دے حقوق غصب کرنے کی بجائے انہوں دی ادائیگی دی کوشش کرتا ہے کہ اللہ اِن راضی اور خوش ہو جانگے گے اس اور منصف آدمی تے کہ قیامت یہ قیمت اے پہ جائے گی کہ اللہ اپنے عرش دے تعلق بلا لے کہ تو انصاف کرتا رہے تو عدل تو کم لینا رہ عدل اور انصاف اے معاشرے دی جان ہے جسن آشرے چل ختم ہو جائے سمجھو سب کچھ ختم ہو گیا دورہ جی دور ہو جائے اسی بدنسیبی کا شکار ہاں کہ عدل اور انصاف نامی کوئی چیز دیکھنے بھی نہیں ملتی الاشا آس پاس ظلم ہے زیادتی ہے بے انصافی ہے حقوق نو غصب کیتا جا رہا ہے جنا کچھ کوئی کر سکتا ہے وہ کدی بھی نہیں چوکا اللہ واشوارد. قرآن مجید اندر عدل اور انصاف سے کسی نال دشمنی ہوگی کوئی قوم ایسی ہے کہ تاری دشمن ہے کوئی محملہ پاس آ گیا ہے نہ سمجھو کہ آ گئے قابو ہن میں اگلے پچھلے سارے بدلے کٹ لوا ساری قسر پوری کر لو گا من نہو فرمایا کسے قوم دی دشمنی آمادہ نہ کر دے کہ تسی عدل ادل چھڑ دیو انصاف تو ہاتھ کچ لگو یہ دشمن نل بھی انصاف کرنا او دے بھی عدل کرنا اگر متقی بننا چاہتے ہو تو یہ ہے متقی بننگا اور نحاسک. فرمایا اے ایمان والی جتھے کسی عدل اور انصاف کا مسئلہ پیدا ہو جائے اتے گواہی دل کھڑے ہو جاؤ اللہ نو راضی کرتے ہوئے وہ گوئی تے اپنے خلاف جاندی جانتی ہود بھی عدل اور انصاف ن گاہ دینی ہے تھوڑے ماں باپ کے خلاف ہوئے پھر بھی صحیح گواہ دینی ہے تے عزیز و اکارت کے خلاف ہوے پھر بھی صحیح گواہ دینی ہے تاکہ عدل قائم ہو سکے اللہ ہاں عدل کی بڑی اہمیت ہے اور یہ بڑی عمدہ قطر قیمت ہے امام ان آدل فرمایا ہاکم اللہ سب تو پہلے آواز دین گے کہ آج انصاف کرتا ہے افسوس نل کہنا آج انصاف ملتا نہیں عجل کیتا نہیں جانا طرف رجوع کر کے بھی فیصلے خریدے خریدے اللہ اللہ من بل فکر فرمایا اگر کسی شخص دے قبضے آدمی کا میرے دو, معاملہ ہوئے. ان دو تے حاکم بنا دیتا جائے کہ لے تو آدمی حقوق پورے کرنے میں العدل اور انصاف سپرد کر دے ادل اور انصاف نہ بغیر رہے فرمایا میدان محشر اندر قیامت دے دن وہ ظالم عدل نہ کرنے والا اس طرح تڑپ رہا گا جس طرح کسی جانور نو نیری تو بغیر زبا دی کوشش کی جائے تھی وہ دی جان نہیں نکل رہی آئے دن دو نہیں چار نہیں دس نہیں بھی نہیں, ہزار لکھان کروڑ انسانوں ظلم کر رہا ہے وہی جان نکل رہی گی یا نہیں کی ہو رہا ہومام ہو ان آدل عادل عادل اور منصف حاکم دوسرے نمبر پہ فرمایا رجون کلبہ معلق بالمسجد ایسا شخص جڑا کتنے بھی بیٹھا ہے کار ہے دکان سے ہے اپنی زمین اندر ہے اللہ نے جو ذریعہ معاش بنایا ہے روزی دا جو بہانہ بنایا ہے وہ او اوپے بیٹھا ہے لیکن او دا دل مسجد اندر ہی اٹکیا ہوا ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ کدو آواز آئے کدو بلاوا آدھوں میں مسجد اندر پہنچ اللہ کے گھر او محبت اور وابستگی او او قلبی لگاؤ اور او تعلق مسجد نل ہے یہ اللہ کے کار میں مسجد اللہ کے یہ اللہ کے اندر جنہیں ذکر ہونا چاہیے مسجد اللہ اللہ پکارنا چاہیے دا او دا ہی ذکر ہونا چاہیے گزشتہ جمعے ایک بزرگ دوست مولانا محمد حنیف صاحب اللہ نے وہاں اس شہادت باہر بار فرمایا ہوا ہے کہ وہ بہت اللہ شریف اندر اکثر بیٹھے رہنے اور حج رہج دوران جان دوستوں مسائل آفت کرن دی ضرورت محسوس ہندی ہوں بڑی آسانی کو صحیح بات پوچھ سکتے سنت کے مطابق حج ایک بڑی عجیب بات سنائی ایک شخص بیت اللہ اندر دعا کر رہا سر وہی دعا دسی کہ کس طرح منگ رہا سر ہاتھ اٹھائے ہوئے نے بیت اللہ اندر ہے تین اللہ کی اللہ ضرورت نہیں تو دا نہیں تے. پھر بھی تیرا کر دعا کر رہا ہے اللہ تین گھر کی ضرورت نہیں تردا محتاج نہیں تو پھر بھی تیرا گھر ہے مینوں ضرورت ہے تے, ضرورت تے. تے میرا گھر کوئی نہیں دیکھو انداز اللہ تین ضرورت نہیں تو تحتاج نہیں تے تیرا ہے کر میں ضرورت من دج ہاں تے میرا گھر کوئی نہیں لگے میں کہ الفاظ سن کے انداز سن کے تے بڑا ہی متاثر ہویا مولانا فرمان لگے اگلے سال اتفاق نال شخص نال پھر میری ملاقات ہو گئی تو میں پوچھیا کیوں بھائی کوئی گل بنی کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا اللہ نے مینو بڑا ہی اچھا کر کے تو دے رہے. اللہ تعلق او ہے فرمان ہے اللہ فرمان آنا عندہ عبدی بندہ جس طرح میں نو سمجھ لینا ہے میں اس طرح بن جا میں وہی سلوک کرنا جس طرح میں نو سمجھ لے اللہ تینو ضرورت نہیں تے پھر بھی تیرا گھر ہے گا جی مینو تے ضرورت ہے تے میرا گھر کوئی نہیں میرے بھی کار دے اللہ یہ اللہ دے گھر میں مسجد جنوں یہاں گھروں پیار ہے جا گر آبادی چاہ ہے یہاں کی رونق چاہ ہے اللہ نو خود پیار ہے اور اس پیار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت دن عرش ارش آیا اللہ عطا کر دے گا رجل قلبه بالمسجد فرمایا رجلن کل بہل دل مسجد اندر ہویا ہے؟ کم مسجد اندر آ کے اس طرح سکون مل جاتا ہے جس طرح مچھلی پانی اندر سکون ملتا ہے پانی چھلی نڈ دوں تڑپنا شروع ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد وہ دی زندگی ختم ہو جاتی ہے بے اینے ہی مسلمان مسجد چو باہر نکل کے بے چین ہو جائے اپنا ٹیسٹ لینا چاہیے محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا مسجد اندر اطمینان قلب حاصل ہے. مسجد چو باہر نکل کے طبیعت بےزار اور پریشان ہوں اگر ایک کیفیت ہے کہ مبارک ہو گئے ایمان موجود ہے اللہ کے کارن محبت موجود ہے اور اللہ اس محبت کی بڑی قیمت دے گا انشاءاللہ تیسرے نمبر سے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ او جوان جی جانی اللہ دی عبادت اندر گزری بڑھاپے اندر اللہ دی عبادت کرنا اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ کوئی ڈانے والی بات نہیں ابھی تو کہہ نا کہ ہن اٹھنوں بیٹھنوں رہ گئے ہیں کہ ہوں تینوں نمازیں یاد آ گئی ہیں مرن تو پہلے, پہلے, جس ویلے تو پہلے, پہلے جس ویلے بھی اللہ کی طرف رجوع ہو جائے بندے کی خوش نصیبی ہے اللہ کی خاص رحمت ہے سے کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہی ادو ہونا ہے موت والے پرشتے نظر ہونے آنے نے اس تو پہلے پہلے کھل ہے ڈیوٹی بدلتی ہے کار من کا سارے کندھیاں بیٹھ کے جڑے عمل لکھ رہے ہیں صبح آدھے شام تو پہلے طرح چلے جائے شام چلے جا دے اون دا پتا چلتا ہے نہ جان دی خبر ہوں نہ وہ لکھ رہے ہیں تو سانو احساس ہوں لیکن ایک وقت آئے گا کہ آدمی انہوں نو سنے گا اپنی آخی نکھ سکے گا اور عجیب اتفاق ہے پرشتیاں کی زبان عربی ہے وہ اس ویلے اربی اندر گفتگو آپس اندر کر رہے ہوں گے کہ ایسا شخص بھی انہوں سمجھ سکے گا جنہیں ساری زندگی کبھی عربی کوئی لفظ دیکھا نہیں سنیا نہیں پڑھیا نہیں وہ آ کے کہہ رہے ہوں گے ہونگے ایک چے گا کہ انہیں جو کچھ کھانا سی کھا لیا کھان والی کوئی چیز یہ ہوں باقی نہیں رہ گئی دنیا دوسرا کہہ رہا گا یہ جو کچھ پینا سی پی لیا کوئی والی چیز باقی نہیں رہ گئی پوری کر چکا ہونے سب سارے ہو گئے کوئی قدم باقی نہیں رہے چوتھا کہہ رہا ہوگا یہ کچھ کرنا سی نیکی یا برائی جو کچھ کرنا سمل پورے ہو چکے ہیں ہوں یہ کوئی عمل نہیں کرنا ہے وہ موقع جدو تو دروازہ بند تو پہلے پہلے توبہ پہ دروازہ کھلا ہے اللہ کا اعلان ہے کہ جب بھی کوئی آئے میں انہوں قبول کرنے تیار جبانی دی عبادت یہ دی اللہ نے بڑی قدر و قیمت رکھی ہے جس ویلے برائی دے سارے رستے کھلے ہون. طاقت اور قوت موجود ہوگی اللہ کی نا فرمانی ہر طریقے نل بندہ کر سکتا ہوگی اس وقت اگر اپنے آپ کا قابو رکھتا ہے نام لے کے پکار لیا جائے گا کہ اے میرے بندے تو اپنی جوانی میرے سامنے سجدے اندر قیام اندر میری عبادت اندر گزاری آپ میرے ارشد سہایتا لے آ جنا بڑا انعام ہے چوتھے نمبر پہ فرمایا علیہ علیہ ایسے دو خوش نصیب مسلمان ایسے اللہ کے دو بندے تہواہے جنہ دی آپس اندر محبت ہے کہ صرف اس واسطے ایک دوسرے متعلق یہ سوچ دینے کہ اے اللہ کا بندہ ہے یہ نیک آدمی ہے اے متقی ہے, اے اے دار ہے میں ملانا اللہ راضی کوئی چنگی گل ہی دسے گا یہ دلاو لانے محبت صرف اللہ واسطے جب ملتے نے اس سے محبت اور پیار نلتے اللہ مسلمان کا آپس اندر ملنا کوئی معمولی بات نہیں ایک موقع رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی نہ سمجھیا کرو ہوئے نیکی معمولی یہ کس طرح ہوئی نیکی معمولی نہ سمجھیا جائے حقیر سمجھ کے کسی نیکی چھٹ نہ دیا جائے کہ کی, کی ملنا نہیکی معمولی اور حقیر سمجھ کے چڈ دینا چاہیے نہ گنا ہلکا اور معمولی سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے بات بڑی سی ہے نیکی کا بدلہ اور نیکی جزا اللہ نے دینی ہے کہ اللہ پھر جزا اپنی شان کے مطابق ہی دے گا نا بندے تے گناہ دی سزا بھی اللہ نے دینی ہے اور اللہ شدید العقاب ہے او سزا بڑی سخت تو روز تماشا دیکھتے نہیں آج کچھ ہے کل کچھ ہے کسی بندے دی پکڑ کوئی آ جائے وہ تو دلیل اور سوا ہو جن اللہ پکڑ لو فرمایا لا من المعروف جسے نیکنو حقیر اور معمول نہ ادھروں آ رہا ہے دوسرا ادھروں جا رہا ہے جس ویل کریب پہنچ نے خوش ہو کے چہرے سے مسکراہٹ لیا کے ایک دوسرے نو اسلام علیکم السلام کہ کے مل ہے ہو دو مسلمان جس ویسے خوش ہو کے آپس اندر مل رہے ہوں اللہ فرشتیاں فرما رہے ہوں یا فرشتے ہو ذرا زمین تے دیکھو زمین کی دی طرف دیکھو ذرا میرے دو بندے میری خاطر ایک دوسرے کو راضی اور خوش ہو کے مل رہے ہیں این کچھ ہتو کم امی کد گفر چولا ہوا یہاں دیکھ لو اچھی طرح پہچان لو اور گبل بن جاؤ میں اپنے یہاں دو بندے سارے گنا معاف کر دیتے اینی استوکم اینی کد گفر چولا ہوا گبل ہوو یہ میں گنا معاف کر دیتے ہیں اپنا اے معمول ہی بنا لیے کہ جتھے ملیے مسلمان نو خوش ہو کے ملیے السلام علیکم و علیکم السلام کرتے ہوئے ملیے ہر روز پتہ نہیں کن دفعہ یہ ایلان ہوتا ہے قیامت میری قیمت اللہ نے اے پا دینی ہے راجو لاہ نے تو ہا اپنے اپنے کام الگ اور جدا اسے محبت رکھے ادھر چلا گیا دوسرا ادھر چلا گیا قیام آواز آ جائے گی کہ میرے بندے ہو, میرے واسطے محبت کرتے رہے ہو کہ اسے گرمی اندر کھڑے ہو آ میرے عرش ارشد سائے تلے آ جاؤ. اللہم جاؤ اللہ جا بن ہما محبتاں دنیا واسطے واستے تو بڑی پکیا معمولی معمولی مطلب واسطے یہ دنیا حقیر ہے یہ کوئی قدر و قیمت ہی نہیں اللہ دی نگاہ ایک حدیث اندر آم صلی بنائی اور پیدا کی تی ہے اللہ دی نگاہ ساری دنیا دی قیمت ایک مچھر دے پاکے برابر ہوں کدی کسی پینے پانی نہ ملتا یہ بھی حقیر ہے خدا دی نگاہ ساری حالت اے ہے اللہ نے افسوس نال کیتا فرمایا بل تل حیات اب دنیا تو آخرت, آخرت جہی ہے بہت ہی بہتر ہے دنیا مٹ جان والی ہے آخرت باقی رہن والی ہے تھی عجیب لوگ ہو بل کہ تسی روح نل حیات اب کہ تھی ہر معاملے چنیا ہی دنیا, دنیا, دنیا اگے رکھی ہوئی آخرت گئے پرواہ نہیں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں یہ کوئی قیمت نہیں اللہ کی نگاہ اور آفرت مقابلے اندر اندر ساری دنیا اور جو کچھ دی درمیان ہے دی اندر ہے وہ دیا مثالہ بیان فرمائییا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث اندر اس طرح فرمایا کہ تسی کتنے بہت بڑے میدان اندر جا کے اپنی انگوٹھی اتار کے اس میدان اندر اس طرح رکھ دیو جتنی جگہ اموکی نے घेर لی ہے وہ ساری دنیا ہے تے باقی میدان اخرت ہے جڑا اللہ نے اپنے بندے سے رکھا ایک اور حدیث اندر اے مثال دیتی فرمایا کوئی پرندہ اڑدا اڑدا سمندر چوں چنچ پانی دی بھر کے چلا جائے تے جنہاں ک پانی ہو دی چنچ اندر چلا گیا قطرہ دو قطرے او ساری دنیا ہے تے سمندر اخرت ہے ول اخرت خیروم وابقى اخرت بہت ہی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اللہ سانو آخرت کی محبت ادا فرما ہے آخرت کی قدر و قیمت کا احساس سارے دل اندر زندہ فرما کہ اصل چیز آخرت ہی ہے من منزوخا و ادخل جن فقد فاض الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فرمایا جہا جہنم تو بچ گیا جنت اندر داخلہ مل گیا انہوں سب کچھ مل گیا وہ کامیاب ہو گیا ومل حیات دنیا اللہ متا الرور یہ دنیا کے فریب ہے دھوکھا ہے سراب ہے یہ کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں اللہ کی خاطر محبت پنجوے نمبر سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار ہو گئے نا امام عادل عادل اور منصف حاکم ایسا شخص جہاں دل مسجد اندر لٹکیا اور اٹکیا ہوا وہ کم بار کردہ پھرتا مسجد دل اندر دل مسجد اندر تیسرے نمبر سے وہ جانی اللہ کی عبادت اندر گزری اور چوتھے نمبر تے او دو خوش نصیب جنہ دی محبت اللہ واپتے ہیں او سے محبت نہیں او سے اکٹھے ہوئے محبت سے جدا ہوئے وہ خوش نصیب جیڑا کتے بیٹھا ہے اکلا تنہا کوئی دیکھ نہیں ریا کوئی سن نہیں ریا رجولم زکر اللہ خال اللہ نو یاد کرد اکلا اور تنہا بیٹھ کے اپنے گنا یاد کردے اللہ کے آزاد کا تصبر ذہن لیا ففاظت تصبر نال وہ اکی تر ہو گئی نے آنسو ٹپک گیا ہے اللہ نے اس آنسو کی قیمت رکھ دیتی ہے کہ سیامت ورش کا سایا جائے اے میرے عذاب کا تصور ذہن اندر لیا کے یہ سوچ کے کہ میرے اللہ کی سزا بڑی سخت ہے وہ عذاب بڑا سخت ہے اور میں بڑا گنا کار ہوں یہ احساس رہنا چاہیے ہونا چاہیے کہ میں خدا کار ہاں میں گناکار ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہ ایک کال بڑا مشہور ہے وہ فرمانے اللہ اعلان کر د کہ ساری مخلوق جو صرف ایک شخص نو میں جنت اندر داخل کرنا ہے ساری مخلوق جو، سارے انسان چو اللہ یہ اعلان فرما دیں کہ ایک بندہ ہے جن کو جنت اندر داخل کرنا ہے اور اسی طرح یہ اعلان فرما دیں کہ ایک بندہ ہے جنہوں میں جہنم اندر سٹنا ہے مینو اعلانات پہ اللہ کی رحمت یقین ہے کہ اگر انہیں ایک کوئی بندے جنت اندر داخل کرنا ہونا مطمئن ہاں ہو مجھے اتنا یقین ہے کہ او بندہ عمری ہو سارے بندیا جو ایک بندے نو جہنم اندر سٹنا تو مینو اپنے گنا اے یاد نے اور احساس ہے میں یہ سوچاں گا کہ او بندہ عمر ہی ہے کدا انداز تصور ہے سوچ ہے اس عمر کی جس عمر دا محل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت اندر دیکھ کے آئے سن میں آج کی رات آپ نے عمر کا محل جنت اندر دیکھا آ کے کچھ خبریں سنائی فرمایا عمر جنت اندر ایک بڑا خوبصورت محل نظر آیا میں ہا گا لے, جبریل. جبریل لے, لے عمر یا رسول اللہ یہ عمر کا محل ہے رسول اے, اے انداز فکر اس عمر کا ہے رضی اللہ عنہ جن رسول مقبول صلی اللہ کی عمر عمر قسم جہ قبضے اندر محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے تو تزرنا تو ہے شیتان نمت نہیں پہ اس رستے تو گزر ہے وہ عمر کہہ رہا ہے میم اپنے گنا احساس ہے وہ بندہ جہاں تنہا بیٹھا ہے اکلا بیٹھا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی سنن والا نہیں اپنے گنا یاد کر کر کے اللہ دے عذاب دے کے عذاب کا تصور ذہن اندر لیا کے فصازت اکھی چپ آنسو اللہ نے اسی کا سایا بنا دے فرمایا و راجن دہت امراۃ دہت ہو ہتا دن کوئی ایسا شخص جنو حسب و نسب والی مالو دولت والی اسمال والی کسے عورت نے برائی کی دی دعوت دیتی ہے. یا کسی عورت کسے مرد نے برائی دی دعوت ہسب و نسب بھی ہے اسمال بھی ہے مان لو دولت بھی ہے برائی کی دعوت بنوائیے اگو جواب ملتا ہے اللہ اگر میں کو قبول کر لیا تو میں اللہ منہ دکھاوا گا اللہ کے ڈال میں کس طرح جاف دا دل آ گیا کہ برائی دی دعوت نکرا دیتا ہے اللہ نے یہ سایہ رکھ دی کہ تیرے کولو ڈر گئے میری نا پرمانی چڈ دیتی اور تو بچ گیا تے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتا اللہ فرمانے نے جڑا میرے سامنے کھڑا ہونے تو ڈر گیا کہ میں اپنے رب کے سامنے کس طرح جا گا جاوا گاڑا منہ دکھاواں گا بنے من خواب مقام رب کے ہی جنت واسطے دوریاں دوہری جنتاں تیار کی اللہ اللہم کلنا اللہ جہنا اللہ سانو بھی اپنا ڈر اور خوف نصیب فرما سارے اندر اپنا خوف دکھا د تیرے تو ڈرتے ہوئے تیری نافرمانی تو بچ جائیے چڑھ دئیے ستوے نمبر سے فرمایا کو تین سے کوئی یمی ہو فرمایا, فرمایا وہ شخص وہ بندہ یا تو سب دا کو بے سادہ کا تین کہ او کوئی صدقہ و خیرات اندر کوئی تار کرتا ہے, حصہ ہے. بسودا تے چھپا کے دینا ہے سدکا خیرات اللہ واسطے دے رہا ہے نمود و نمائش تو بچتا ہوا ریاکاری تو بچتا ہوا تکلاوے تو بچتا ہوا فاخ پایا ہوا چھپا کے دے رہے ہیں ہتالا تالا ماں شمال ہو ماں تن کوئی یمی رو کہ اپنے سجے ہاتھ نال جو کچھ دے رہا ہے وہ اپنے کبے ہاتھ نت نہیں لگا کہ کی دے گا اِس طرح ہی سدکا خیرات کرنے ذرا غور فرماؤ اپنے اپنے گرے باندر چانکیے ابھی تو وعدہ کرنے کہ ہاں کچھ کرے خواہش ہی نہیں بلکہ مطالبہ اے ہے کہ کل دے اخبار دے, دے یہ ہوں کہ خبر بھی چھپ جائے فوٹو بھی آ جائے نازل. اور اسے نے قرآن اندر اللہ نے ان کیتا فرمایا خواہش ہمیشہ اگ نتیجہ بھی دس فرمایا کوئی سوچن والا اے نہ سوچے کہ جنہیں اے خواہش ہے کہ بغیر کی تاریف سمندر رہ یہ سارے عذاب تو یہ جہنم تو بچ نہیں سکیں گے اگر یہاں لی دو تیار کیا ہوا جہنم کی اگ جل رہی ہے یہاں بات یہ منظر ہوئے گا سب قسم کے لوگ آوازاں دے دے اللہ اپنے عرشتے سائے تلے بلا رہے ہوں گے اللہ اندر بھی تیری زخمت آ جائیے سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ وہ آخر ادا الحمد للہ میرے سامنے بیمار دی طرف کئی درخواست موجود نے نام فردن فردن لین کی ضرورت نہیں کئی بزرگ کئی بچے کئی جوان کئی خواتین بیمار نے اللہ سارے مسلمانوں صحت ایک کام لا آج بیماری بہت بڑی آزمائش ہے اللہ کسی نو آزمائش اندر نہ پاوے ابھی بڑے کمزور اور بہت وہ لوگ اج موجود نہیں جڑے سبر کرتے سن اور بیماری پھر گناہوں ہو گئی سبب بن جانے تھی اللہ سان کسی طرح بھی نہ آزما آزمائش تو بچائی رکھے ایک سوال کسی دوست نے کیتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ پوچھا گیا تھی کہ رفع الیدین نماز اندر ضروری ہے یا نہیں اور جواب یہ ملیا رفع الیدین تو بغیر نماز نہیں ہوں گی دلیل شریک نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رسول حَسَنًا اے ایمان کا نمونہ میں اپنے پیغمبر نو بنا کے اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک چوہ دیواز سے بہترین نمونہ ہے اوہے تو اچھا نمونہ پوری روح زمین اندر کے تو تو انہوں نہیں مل سکتا اے ایک جگہ تے قرآن اندر فرمایا دوسری جگہ تے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو کچھ اے رسول صحیح دے دین ان لے لو بغیر پوچھے کہ اے کیوں لئیے یہ کی ضرورت ہے وما الرسول اگر ایماندار بننا چاہتے ہو ایماندار رہنا چاہتے ہو تو جو کچھ اے پیغمبر دے دے او لے لو و ماں نہا کمان ہو جو کچھ چڈن کا حکم دے دے وہ دے جہدے تو روک دے وہ روک جا کیوں ایسا ہے یہ ای اپنے ولوں تیل دے ہی نہیں میں پیغام بھیجنا تو پھر یہ تو دس میرے پیغام تو بعد یہ نے جو کچھ دستے نے اس واسطے کوئی گنجائش ہی نہیں اے کیوں کس طرح اے بھی کی ضرورت ہے اے بھی کی وجہ ہے اے گنجائش ہی ختم کر دیتی اللہ اے تک قرآن نماز کے بارے اندر خصوصی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فرمان بخاری شریف اندر موجود ہے کما نماز اس طرح پڑھیا جے جس طرح میں نو پڑھتے نو دیکھتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی صحابہ نے دیکھا آپ نے نماز پڑھائی صحابہ نے پیچھے نماز پڑھیا سلو کمارائی تمنی اسلی نماز اس طرح پڑھیا جے جس طرح میں نو پڑھتے نو دیکھتے ہو کیونکہ نماز وہی بنے گی جڑی نبی کریم صلی اللہ کے سنت دے مطابق ہوئے گی جی دی دے طریقے اور آپ کی سنت کے خلاف ہوئی نماز نہیں کیا جا سکتا او اٹھک بیٹھک ضرور ہے کدی آدمی کھڑا ہو جی چک جی سجدے چلا جاز نہیں کیا جا سکتا کیوںکہ وہ پیغمبر دی سنت دے خلاف ہے صلی اگر کوئی شخص ایک رقط اندر دو دفعہ روکو کرے ایک رکت اندر تین سجدے کرے تو نماز ٹھیک ہو گی یا نہیں دو رکو کرتا ہے ایک رقط اندر دو دفعہ اللہ کے سامنے چکرے تین سجدے کرتا ہے ایک رقط اندر نماز درست ہوگی گی یا نہیں نہیں اس واسطے کہ یہ پیغمبر دی نماز کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ چل پیامت جن ایک پاس امت کھڑی ہو گئی بارے فرماندے جاؤ کہ انہ دے اے عمل تاری سنت مطابق ہے یا نہیں بارے اندر فرما دیتا کہ اے میرے طریقے اندر فرمایا کہ اے میرا طریقہ نہیں میری سنت نہیں پتہ نہیں کتوں یہ لیا اور سیکھا وہ او فرمایا رقدم وہ عمل کرے منہ سے مار دیتا جائے گا کہ رہے گا جہد تری کے مطابق یہ عمل سی کیا سی وہ سواب لے لیا اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی دی کسے نماز دی ایک رقط بھی کوئی ایسی ثابت نہیں کر سکتا اندر رفلی ددہ نہیں کیتی آپ. چیلنج ہے الحمد چیلنج ہے شاء انشاءاللہ پوری زندگی دی کسے نماز دی ایک رکت بھی ایسی ثابت نہیں کر سکتا کوئی شخص جہدے اندر آپ نے رفولی ادہ نہیں کی یہ ثبوت بھی مہیا کرنے تیار ہاں کہ آپ دی زندگی دی جڑی آخری نماز سی وہ دے اندر بھی آپ رفڑی ادین کر رہے سر ابھی یہ حدیث دکھاؤ لی پڑھنے والے نو پڑھان لی تیار ہاں انشاءاللہ کہ آپ رفڑی دین نماز پڑھی آپ نے آخری لقی اللہ تعالی اس بعد آپ دی اللہ نل ملاقات ہوگی اللہ نے آپ کو اپنے کول بلا لیا ابھی یہ حدیث انشاءاللہ دکھا چکے آپ کی ساری زندگی کی کسے نماز دی ایک بھی وقت رسولی دہن تو بغیر ثابت نہیں ہو سکتی کہ وہ سختی نماز کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے جڑا رسولی دہن نہیں کرتا یہ تو بڑی دلیل ہو کی ہو سکتی سلو کما رہی تو من نہیں اس بات دکھنا کیتیا جانا نے کہ ایک آپلی محنت بھی کرے کوشش بھی کرے وقت بھی دے لے. پھر وہ حاصل بھی کچھ نہ ہو گئے جہاں بدنسیب کون ہو سکتا سوچن کی بات ہے ضد اور تعصب تاک ہو دین اللہ دا کا اللہ دے رسول دا ہے کسے دے باپ دے کا نہیں جی اللہ دا فیصلہ آ گیا اللہ دے رسول دا فیصلہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سے کسے مسلمان یہ کہنے دی بھی اجازت نہیں دیتی گئی کہ میرا خیال سے اس طرح میں سوچتا اللہ فرما دینے میرا فیصلہ آ جائے میرے حبیب کا فیصلہ آ جائے سلائی وسلو اتنے کسے نے اپنے خیال اور اپنی بات دے اظہار کی بھی, بھی اجازت نہیں کہ میرا یہ خیال کہنا بھی کفر. وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ تے اللہ دے رسول دا فیصلہ آجان تو بھار تیر جڑا شخص اللہ دینا فرمانی کرے او دے دی رسول دینا فرمانی کرے فَقَدْ بَلَّ ذَلَالَ مُبِينَ اوہ گمراہ ہو گیا اوہ گمراہی کوئی شک باتی نہیں اللہ تعالیٰ ایسی گمراہی تو بچا لگا آخری بات یہ ہے کہ وعدت مطابق ایک